والصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم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 تسلیم السل تو علیک یا سیدیا رسول اللہ والا لکابیا سیدیا حبیب اللہ دوستم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دو سنا درو دے خا تمبری وخدا شریف مولا دی بارگاہ دی اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی آفات مصیبات بلیات روحانی جسمانی محلق امراض محفوظ فرما کے عافیت و راحت دارین لی دولت و مال امال فرما دے ربی الاخر شریف دی اج یارویں تاریخ اے مناسبت بن گئی ہے کہ ادھر جمع شریف دا دن آ گیا اور تاریخ گیارہویں آ گئی اس مناسبت دے لحاظ اج حضور غوث پاک سرکار دا ذکر خیر جناب نو سنا متعلق چار سو ستر ہجری پیدائش مبارک لکھنے مرحیم اور پانچ سو اکاٹھ ہجری دسال ملتا ہے یعنی اس طرح تاریخ کے لحاظ نگر کیا جائے تو آپ دی عمر شریف جیڑی نوے سال بنا بعض تاریخ آ دن نہیں دسیا صرف سال بیان پروایا آپ دا جڑا وسال ہے یعنی وصال کی جڑی پکی خبر ہے نا وہ اندر مختلف اقوال نے بعض دی دے اندر دیا آپ دے, دے, دے وصال دا صرف سال لکھے پیا کہ آپ نے پنج سو اکاٹھ ہجری فرمایا دن کوئی نہیں لکھیا ہوا مہینہ اور دن کوئی نہیں ہویا صرف سال لکھیا ہویا ہجری لکھی لکھا ہوا ہری لو اکاٹ یعنی چھویں چیو ہریٹو سال دے وچ آپ وفات شری پھر بعد کتاب نے تاریخ اور مہینہ بھی ہے تو جیڑا مہینہ ہے مہینہ تے سارے نے ربیع الاخر کا ہے کہ جنہوں نے مہینہ لکھیں نا سارے مورخینوں نے تقریباً کتاب تاریخ دیا مہینہ جہا لکھیا گیا ہے گی او ربی الاخر شریف یعنی ربیل الاول شریف تو بعد جہرا مہینہ ہون ہے جاری ہے ربی اسانی پھر دن دے اندر در جا پھر اختلاف ہے اے تاریخ دی گل کھول کے بیان کرنی ہے کہ اے اختلافی گلا پھر بندہ فتوا نہیں دے وہ حدیث قرآن سے نہیں ہے. دن دے اندر مہینہ کے سبا نے یہ لکھا ربی اسانی شریف دا دن دے اندر پھر اختلاف ہے. بازا نے لکھا آپ کا وشال شریف نو ربی اس با. بازا نے لکھا آپ کا وشال شریف یار ربی اسانی لکھا آپ کا وشال شریف بارہ ربی اسانی اور بازا نے لکھے آپ کا وشال شریف ستارہ ربی اسانی تو جہ ستارہ تاریخ والے نے وہ کہتے ہیں چونکہ ادھر زیادہ تر ہندوستان والے پاسے جڑا جی نا اور جناب علی ادھر دے امارات ہندوستان دے دے تے عرب دے بھی درب اماراتریف جا ستارہ ربی اسانی نو منایا جانا ہے تو آپ دی اس یعنی کہ تاریخ جیڑی بھی ہو مہینا تقریباً شبا نے یہ لکھے ربی نے وسال دی نسبت نال اس مہینے دی یارویں شریف لوگی نوگی کہ وڈی یارویں شریف کی وڈی ویارہویں شریف نسبت وڈی یارویں شریف دی نسبت کی ہے ہون دی نسبت کی ہے ہون دا نسبت آپ دی آپال شریف کیوں اس واسطے کہ یاروی شریف جڑی ہے نا اے سواب صورت ہے یہ توجہ رکھا جائے توجہ ای سواب کی صورت اے پھر اسواب دو قسم کے ہے ایک او لوگ ہوندے لیں کہ جنہ دی بخشش دی مغفرت دی طلب تلب ہوں لوڑ ہوندی ہے بھی او جناب علی آپ جہ گاہ دیا سزاو لیں پے ہوں نے اداب ہوندے لیں تے مغرور انہاں نوں دعا دی اشد ضرورت ہوندی ہے تے انہاں نوں جدوں ان دی دعا پڑھ دیئے تے مولا سونا بعد اوقات مغر لےاں دی دعا قبول فرما کے ان معاف فرما جاں ایک اے لوگ نے دوسرے لوگ نے اللہ دے ولی جیڑا اللہ دے ولیاں نوں اص اس عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ولی معصوم, ہوں ہے. ولی معصوم نہیں ہوں غلطی ولی تو بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ د ولی جہ جی اللہ سونے دے فضل و رحمت نال محفوظ ہوں دے لیں تو اصا یہ نظریہ ان دنیا جو بھی رکھ لیا تے آخر چیز بھی رکھ لیا کہ مولا مولا سوڑے لے آ مولا سونا مولا سونے نے انہوں نے دنیا دے اندر محفوظ رکھے گنا وانی پلیتی توی تو, تے نا پاکی تو تے نا آلی گندگی تو ان مولا نے محفوظ رکھے آئے جیڑا دنیا دیا محفوظ رکھ سکتا ہے قبرش بھی ضرور محفوظ رکھ سک محفوظ نے سڈا قید یہ نشان لاہ لذیذ اور یہ جاقا نا اے میاں صاحب کا جڑا شیر, شیر مبارک ہے یہ شیر مبارک سڈے عقیدے کا ترجم ہے ہاں جی یعنی کہ ایک میاں صاحب خود دس رہے نے کہ بھائی میں لوہے کی لٹ سنی جی دوسرا یہ کہ انہوں نے سنیا کا عقیدہ بیان کر د جو ہے وہ میاں صاحب جڑا فرما رہے نا فرمایا ولی اللہ دے او مر دینا پوشی ولی اللہ دے مردے کردے پردہ پوسی یہ ہو ی دنیا او تو درگہ لمشی کی ہوا یہ دنیا ترگہ عقدے کی ترجمانی کرنے جحفوظ رکھا ہے گناواں ਹਰ فوج رکھا ہے ہر گندگی تحفظ رکھا ہے قربان جاوا ਕਰੀਮ مولا کریم اتنے اتنے خطرناک معاشرے کے اندر دنیا کے ماحول محفوظ رکھ سکتا ہے او محفوظ رکھنا کوئی اور او محفوظ, محفوظ رکھے گا ان شاء اللہ پھر قربان جا آپ سرکار درکار جڑا کرنے ایسالے سواپ گل پیا کر سا سالے سواپ کی اصا جا کر مردے دو قسم کے ہوں ایک مردہ وہ ہوں جن درتر اس ہے پیابا پکڑیا پہ ہوں جد مگرلے دعاواں کرتے سدقے کرتے نے روح روسالے سلاب کرتے مولا سونا جی مگرلیاں کی نیت صاف ہوگرلوں کی دع قبول فرما سن کے مولا ادا بیڑا پارچا فرماؤں بی ایک, او لوگ ایک اے اللہ دے نے جنہیں بارے چیز ہے مرد ہی نہیں مرد ہی نہیں یہ سو چھلو جانے خدا کی قسم کر کے آنا جہ محفوظ نے جنہوں نے مولا سونے نے کبری چی محفوظ رکھنا ہے بھی سواپ کی لڑ ہوں لیکن اس وہ پکڑے پے آتے نے اللہ یا الابا درد نے یا سدا دردی ہے لیکن لوڑ حیثیت آرا جاتی ہے ہوں سمجھیا جے کہ ساڈے ہی سالے سباب نال ہی کم بننا خدا دیا بندیا دا کام کم مولا نے پہلے ہی بنا چڑیا ہے ہوں دی جات بلندی ہے ترا جات کی قربان جاوا اسی دعا کرنے سالے ثواب کرنے ہوں نیت نیت ہو فرما کے مولا <سلام> سونا درجے بلند کر چڑھتا ہے درجے ان درجے قبر چ بلند آتے نے کرن والے درجے دنیا چ بلند دا ہی سالے سواب ہی ہوں یارویں شریف جیڑی ہے یارویں شریف یہ شریف کرنے شریف کرنے کو کانے بچیا نو خوا گریبا کھونے یارویاں ابھی آپ ہی منڈ جانے گریب تی جانے حالانکہ چاہیے جی کسی ولی نظر نیاد ہوتے زیادہ یاری غریب مسکینتیم آدی ہے یاری نال آ جان کا کوئی نہیں ہوں اللہ دلی اور کر کے کسے ولی دی نظر میں یاد کریے زیادہ سنو یہ چاہیے جناب والی زیادہ شامل کریے مسکنا یتیم نو زیادہ شامل کریئے ایسے نہ تر شامل کرنا اے قربان جاواؤں اثر یارویں شریف کر رہے ہیں یارویں شریف کرنے ہاں یارویں شریف کر کے اسی دعا کرنے مولا لگا اچھا بگا خیر اصا کی جنابیں والی ہے کھانا پکانا اپنی بار گاہ قبول فرما کے یہ سواب شیخ سب کادر کی بارگاہ چ پہنچا دے جی آنی دی دی خاطر مولا سونا اپنا اے کی مطلب کردہ ثواب اے اے سواب نو اپ جانا اے جسم جی اے تیرا کرنا نہیں اے اصل اونا دا کرنا دے مولا سونے نے میں بڑا دہانا بڑھا دن روس پاک دن دتا پاک دیں کہ فلا فلا پکایا کنڈ نے بھی آسا وا لے لگا کڑا ہو اہنے آ مولا سونا جو کچھ اصا کی فلانے فکیر کے نام سے قبول <سؤال> کر یاروی شریف جیڑا یہ اسال سواب اس حصیت بنتا اس طریقے نال بند ادو کرنے ہاں حضور غوث پاک سرکار دی بار پیش کرنے ہاں مولا سونا جی قبول چا فرما جناب والی جی نے اللہ کی ردا کی فاطر کیا ہوے مولا سونا قبول فرما کے انہوں دے درجے اتے بلند فرما ہی پھر جد دے درجے ابے بلند لے وہ اپنی قبر بہ کے دعو کر مولا جاڈے کچھ ہے مولا سونے ساڑھی خاطر بگڑی بنا لا لوگی اس پور ہوگ مرک چلے گا جی میٹھی ہوگا جی میں مردے مردے بارے ہے عام مردے دے بارے کہ جیبر قبر جاؤ گے واسطے دعا کرو گے ایشالے سواب کرو گے آم مردوں واسطے جدی دعا کرو گے مردے تھے سمجھ گل رد دعا کرو گے وہ اگے دعا کر دعا منگو گے منفرد کی دعا منگ گے اچھا آم مردوں پتا لگ جائے فلاح بندہ میرے واسطے دعا منگنا کھڑا ہے دبلیاں نہیں پتا لگتا توجہ نہیں جی فرمائی ہے سونے نبی مبارک خبر ہوئی ہے بھائی فلاحا بندہ دعا کرتا کھڑا لہذا میں یہ دعا کرو اچھا بدلے دعا کر بھی ہے جہے اللہ دے فقیر نے جنہوں مولا سونے نے بنایا ہی اپنی مخلوق کی خاطر جن مولا سونے لے بنایا ہی مخلوق مشکلات حل واسطے وے دین سکھاو واسطے وے اسلام سکھاو جہے آئے مخلوق دی خاطر نے جی اناس دعا کرو تو بول دے نہیں جے ہائے کر کے ساڈا کی آج آپ ہی دائیں ہوئیے ولی اللہ نے مرنے نہیں درگ نار کر کے اللہ خاطر اللہ کے فکیر کی خاطر انہوں واسے سالے کرنے اپنے جناب والی بکرے نا لا چکرے انہوں نے نام لا اس واسطے اصلا لبنے وہ مولا میں تیرا نہ فرمانا میں گدارا میرے دل ویخی میرے اللہ نہ میرے اللہ نہ ویکھی اپنے گو سال ویخ لو آ میں وسیلے تیرے کو منگنا پیا توجہ ہے صورت اے اے دی دی خدا دی قسم کر کے جناب لگ گئی جو کچھ لے پھر دے کی روحار دی, دی روحانیت دا روحا اثر بھی ضرور آ تے شفاواں بھی ضرور آربانیا حکیم الامت دے اندر خود اشرف علی خانوی نے گل میرا ایک سی. پتر بیمار ہو گیا ڈاکٹر پھرا پھرا گئے او کوئی فرق نہ پیا ٹھیک نہ ہوا کسی مشورہ دتا ہے یارویں لگر کھوا شرف علی لکھ رہا کہ ٹور گیا یارویں شریف کا لنگر یارویں شریف کا لنگر کھوایا کسی اس کا مطلب ہے تمہارے باپ دادا نے مانا ہوا ہے وہ منگے نے وہ من بھی گئے نے لکھ بھی گئے نے توجہ ہے ایسا کر لے یہ ایسا کرنے وہ جہ لا وے وہ پاوے اچھا کھا شا پا رہا ہے پکاؤ والا مشرق بنا ہے اچھا کھا تو بیماری پکاؤ والا مشرق بنا کر وہ کھانا مرض تاغ ہوا خلے الحمد <سؤال> للہ سا نظریہ یہ کھا جسمانی مردہ تو باغ ہوتے پکاؤ والے روحانی مردہ کو باغ لیکن نیت صرف رب کی ردا ہوگا کھانا مقصود نہ ہو आ جی, आ جی, دنیا نو مقصود نہ ہوا ہوا تھوڑے تو خالص دل اللہ بار گاہ چ پیش کر نا نہ مولا سونا مالو متا سے دیگن نہیں ویکتا تے دل اللہ ہوں یارویں شریف تا ہی کرنے ہوں اسے سواب کی سورت کرنے یارویں شریف ہوناسبت مشکل ہالو ہالو سڈیاں مصیبت دور ہوڈیاں بیماریاں دور ہو ساڈی ਤੇ محرومیاں بد بختی دور ہو جا جا گل یہ تو ولییا کی گل پھر جڑا ولییا کا سردار جنو سا کیا جی کہہ سکتے ہاں گوس پاک خوش کیا جنو مگر میں اگر سوال پوچھا دمانہ دے شاید کسی نو پتاؤ مگر مگر اکثر اکثر لوگ نے غوث اللہ ولی نو آخر جفا ایک تو نا نا بھائی فلاں فکیر جی نا ہے غوث نا نہیں ہے گوش سفات گوش سفات اور سفت اللہ دا اللہ کا دا اللہ دا ولی غوث ہو اللہ دا او فقیر غوث ہو بھٹا میں جتنی جتنی مسافت ہوئی جتنی مسافت ہوئی پکارے یاد کرے رو سو دے وہ سارے پردے ہٹا کے پکار آلے کی فریاد گلجھائی اولیاء کی گل ہے یہ سید ال کی بات ہے بھائی یہ سلیا ولایت کی اجازت نہ کوئی ولی ولایت نہیں لب سکتا پا نہیں سکتا جب تک غوث پاک کی مرضی نہ ہو توجہ ہے سو کیا جائے وہ پکارا جی بیٹھا ہوا ہو فکیر بھاوے کبری چی پیا ہو فورن فریاد نو اپ ہے قربان جاوا میرے پیر میرے پیر ابدل کا یارویں جہیں قیدت مند ہو محبت رکھنے والا جتھے بھی, بھی ست مارے یہ دلو مارے گا دلو دل, دل, دل, دل کے مارے گا میں قسم کر کے آنا جا گو سما پڑے مڑا سا سنی جی آسمان بھی آسما لیکن گلا آسمان لی نہیں ہوئی <سؤال> میرے پیر کا اس پاق کی اس پاق کی چار سو میل کی مسافر چار سو میل کا سفر مری جنگل جا رہی ہے جنگل گئی کیوں حاجت واسطے گئی ہے حاجت واسطے گئی ہے گھروں نکل کے حاجت واسطے گئی ہے۔ پتھر, کسے پتھر بوٹے کوئی لامکی پیا ویخ مردوت ان بی کلیے ایزت کی ہوئے یہ پیا ویخا کوئی نہیں فریاد روپن والا پر وہ نہیں سی جاندہ مریدنی کیلیے جدو بگیاڑ کو مریدنی اکھ پہ مریدنی دے منہ نکل آئے یادر ابدل کادرا اللہ اپنی اور رب واسطے اپنی جاندی گئی پتا ہی نہیں لگا پی ہو سن مٹی پانی لگا پتا نہیں آیا پاس ہوا آ پیا جان سر تے بھیجا نکل گیا اتنے جا پہ وہ بی گئی ہوں می پتا لگ گیا لیے میں اپنے پیر کا شکرانا ادا کرنے بغداد خرید گئی ہوں اتے جا کے صورت حال دسی اتنے آپ مرید پریشان پہلا واری پہلی واری پیر کو یہو جہ کم کیا آپ فرما رہے سن اچانک خلیفے پریشان سن کہ پتہ نہیں کی حکمت کی راز جدو بی دسیا بھائی وہ پوزا تصویر اتو ویخیا نا جانے بیبی کہہی ہے میں چار سو میل دور ویچے لیا کوئی جی گولی جی چار سو میل مسافت سفر طے کر کے جا اپنے دشمن تو فرمائی بیان خبر ہوئی میرے کو اس پاک نت لگا ہے فرما نے پکار میرے کنال مین واسطہ رب دھی جہ فکیر ہوں نے رب کا واسطہ کبھی خالی نہیں مو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جدو میں رب کا واستا سنیا میرے کوئی شہ نہیں لے کے بگا کیوں جان واسطہ اللہ پھر اللہ دیر نہیں کرنا جن دیا کرامت کرامتا ہوئی سرکار نوش آخیا گیا ہے اس مقام سے آپ جنابے والی مولا سونے نے فی دیا فرما جائے وہ بے کوئی دور بیٹھا ہو میرے غوث نو غوث نو غوث پاک سفر نو نہیں شکل نو نہیں کیونکہ اتھے سفر پل سفر پل دے اندر طے کرنا اللہ دلیا واسطے کوئی مشکل نہیں ہودر دلوں آواز نکل رہی ہے ادھر میرا گاؤ فریاد نو اپن گا سکھا پیر باہو وے تو فرمائی ویخ پیر گوس پاگ کے پیر باہو دے درمیان کنا عرصہ گزرا پیا اچھا جی ہوئی گل ہوں کہ مر گئے تو مٹی ہو گئے پیر باہو نے اللہ دیں فضول جیڑی گل وہ فضول نہیں آتی حکمت رات آدھے ویخ او پیر باہو جنہوں مولا سونے نے فکیرت فکیری درویشی سفت پیشاب تو پھر ایسے فکیر گل پوری ہو سکتی ہے وہ عرصہ بعد بیٹھے نے لیکن بھی مدد اتو ہی پہ منگل فکیر گوس بند مدد لو نہ اپنے مقامی گوس تو نہیں فیدیاب ہو سکتا گوس بن گئی باوے سدیاں بعد آ پیر باہ پارے بھی صحیح نا توجہ لیں جی فرمائی آه. کیا رکھو اپنی بکواسا اپنے کو سنولہ فکیلا نے پڑا سکھا دے پیرا ٹھیک الحمد للہ فرمائی ابھی گل کر لیا سیل سن یاد پیار This will bring myself woosh, Me arts, My room will lift my yelled at او پیر چلانے او محبوب بے سب میری خبر لو جھٹ کر کے بننے لگ تار کے کر مولا سونا آپ دی روحانیت تیبا دا صدقہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے موسم سردی ہے تو انہاں آستا آستا جماعت دا جلدی کرو گا جلدی کرو اٹھو جماعات دا جلدہ وقت ہے وہ آستا آستا واپس لے آمانگے تقریباً پونے دو وجہ تاکہ تو جلدی تشریف لیا کرو آ جماعت ہوں ابو وقت تھوڑا وچ زور دی نماز جلدی پڑھنی چاہیے وچ زور دی نماز ہے سردی چ پہلے ہے دم چھوٹے ہو اس واسطے وقت نال تشریف لیا کرو اللہ د جس فکیر بھی ویکے گا نا جس ولی نیکے گا, گا وہ حضور گوس پاکتا ضرور ہو گا دا جا غوث پاک گوس پاکتا نہیں تو پھر ولی نے خدا دی قسم کر کے ان اپنی اکھا نال میں اپنی اکھا سات لوگ کا مشاہدہ ہے اور جن جس ویل ان چڑھیے نا پیری علم آپ بڑا شہ سمجھ لئی بڑے استانے بڑے بڑے بڑے دو چار ویکے نے جنہوں دے جنہوں نے پیر باس پاک سرکار دی شان توہین کی اج خدا دقت کر کے انہیں اتے استانے سے او پہ بول رہے میں خد اکھا ویک گیا وہ جتھے بندیاں آدی لینا نہیں سنکی اجلو کا جتھے کوئی شہ نہیں گوس پاک میرے میاں صاحب بھی گوسا میاں صاحب فرما نے فرمایا آلے اولا teri da خیر محمد تے پاؤ خیر محمد تے صدقہ شاہ جی پاؤ خیر محمد تہ شاہ کی ولی فر جد آپ سرکار دی ولادت مبارک کریب آئے ابو سید موسا جنگی دوست مخترم آپ خواہ سونے تفریح کے حوالے گل زیارت ہوئی نہ میرے سونے نبی نے پتا میرے سونے نبی فلما نے صالح اعطاک الله ہو اے مولا سونا تینو ایک پتر عطا کرے گا اعتا ابنا مولا سونا تین یار سونے میرے کہ نبی نے فرمایا نہیں فرمایا ولی شو تیرا پتر ولی ہو بے گا اور خالی ولی نہیں فرمایا و محبوب محبوبی میرا, میرا محبوب ہو بے گا محبوبی وہ میرا محبوب, و محبوب اللہ تعالی میرا بھی خالی نہیں اللہ دا بھی محبوب ہو سی شان ان لیا اور اللہ سونا تیرے پتر نلیا شانتا فرما اینج عظمت اور فضیلت تھا فرماوے گا تے کتبان دے درمیان, دے درمیان،, دے درمیان، دے تیرا پتر ہے کتباں جہا اس فضیلت دا مالک ہوئے گا اس درجے دا مالک ہوا کشالی رسول فرمایا جلہ سونے مین رسولا نبیا چمت دی سولی دی بلایت دی دلال فرماوے. او تو پہلا حضرت پہلا. سید موسا پاک ناب پی آئی سونے نبی حضرت غوث پاک دی تشریف آبوری دی خبر دینا آئے تشریف لے اے بو تیرے گھر دے اندر وہ جلی ہونا گوسا اوتادا فضیلت کا مالک ہونا جی مولا سونے لیں نبی رسول فضیلت آ لبن شیر اولیاء ترجمہ گو سے آدم درمیان اولییا جو محمد درمیان نے املیا جحبوب نو نبیا سے رسول چ فضیلت والا بنایا ہے میرے پاپ نبی خود فرما رہے نے اے سید موسا جو مولا جائے مولا نے مینو نبیا رسولوں کا سردار بنایا گوساں بدالاں کلندر بنا لاخر اپنے